ساتویں ہاتھ پیٹا کر بے وقوفی بندے انقلاب نہیں ہندو سارے جماعت اس چکر بندے جمع کروکلاب آپ یہ غلط چکر وہ بےوکو سمجھ نہیں اسلام سان بدلنا ریکارڈ کرو بس کرتے محنت تالے اپنی اجرت سینے ہوتے جاتے خالی دھرتی جاتی الماری سینے بھی رکھو نا دماغ رکھو گل سب تڑی اہم گل جیڑی نا سی مسلمان جی اجاگر کرنی کل ایک مطلب جو بند تبلیغی جماعت پٹان سی نشے کی چھوٹی روٹی لگا جی بس دنیا کا جماعت ہے تو تبلی کی جماعت میں یار ان خوبی بیان کر کسی بھی بندہ تعریف جو الحمد اس کی تاریف کردہ بھی خا لے کے مال کے سب چیز نو پیدا ہے. وہ اللہ وہ کی خوبیاں بیان کردہ سن پتا لگتا ہے اس واسطے اصول چاہیے جن کی تاریف کرو تو ادی کو خوبی دسو hmm. کی خوبی دیکھی اے جدی وہ آئے نا سا مثال دنیا بھائی پہلے ریڈیو سی ٹیپ آئی ٹی وی آئی پھر دیش آیا پھر, پھر انٹرنیٹ آیا برئی فاشی سارا جو نظام عروج پکڑ گیا ہے کہ تبلیغی جماعت دی تو کیا خصوصیت دے کیا خوبی بیان کردہ ختم کرشی نو کی بس ان خوبی بیان ہے بے وقفہ سب تی خامی پہلے یہ ہے کہ اچر مخالفت نہیں جا جی دا مخالف نہیں اسلام کا مخالف بن بھی نہیں بنیادی چیز ہر بنیادی چیز تسا آؤ باللہ ہے جی نا یہ اکثر کو ثابت ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں پناہ آؤ جیڑی پناہ یہ ہر وقت اللہ کے نبی رسول پناح منگد اللہ تعالی اپنی پناہ چاہ دشمن کو شیطان کو اپنی پناہ چاہبیا علیہ السلام باللہ جا سفر دمام امبیا کو سادتے ہیں کہ ہر وقت یہ گل آل کرنی یا اللہ اپنی پناہ چاہ کیونکہ وہ لوگ دشمن نو سمجھ ہیں جیتی انہ تعالی نے علم اقل سوج بوجھ پہچان سارا زیادہ دتی نا اتنی دشمن کا خطرہ زیادہ رکھدہ جتنی اقل کم ہو سک دشمن کروں بندہ کافل ہو سکے لاہ یا بے اقل جڑا مومن نہیں ہو سکتا کیوں قرآن نے فیصلہ کیا کہ کافر جہا بے ہے اکل جان مومن بھی بے پھر کافر فر مومن فرق کی دیا اس واسطے ہوں ویخو کہ کافر بے ہے لیکن وہ مطالبہ کرتا ہے کہ یار تھی اپنی چھٹی تک بھی نہ رکھو میری رکھو تعلیم قانون تہذیب اے تاریخی کلو میٹر ڈی سی میٹر سینٹی میٹر پیمانے جن کو ناپ تو ناپ تو پیمانے تک بھی وہ نی پیا چڈ دئی تھی اپنی نہ رکھو یہ مسلمان ہے، وہ بوت پراست خدا پرست فکر یہ آخری کہ اسلام کا جزی کلام کی کوئی تہذیب میرے سامنے نگا نہ آئی وہ کیا ہے جزی ہے یا کلی کوفر فکر مقابلے مومے نے ہوں موہم کی فکر عجیب ہے موہمین اپنے دشمن کا پتا نہیں کافر نت چل گئے شیتان کی وہی والے پتا چل کہ میرا یہ دشمن ہے لیکن قرآن کی وہی والے پتا نہیں پہ چلتا میرا دشمن کہڑا تین چیز ایمان پہچان پہلے جدو تل ایمان آ جا پھر جوٹے سچے خدا کی پہچان آ جاسی. بوتے حقیقی خدا تسی پھر نام ایک تسا حقیقت ایک نہیں سمجھنی کیونکہ ایمان ایمان جدو آیا ہے اس بعد پہچان ہے. پہچان بعد پھر فرق ہے تو اسی پہچان کیتی ہے ہوں فرق کیتا ہے یار جھٹا خدا ہے سچا خدا ہے گیا نا فرق فرقان قرآن کیا ہے فرق ایمان پہچان مارفت جی کو آخ دو پھر ادو بعد فرق اگر فرق نہیں کرتا فرق کی ہے اسلام تنا فرق رکھے کتاب اللہ ہے اس کا ترجمہ جمے قرآن ترجمہ رکھو فرق دیکھو اسلام کتاب اللہ ہے اردو دا ترجمہ ہو گیا ہے ہوں دیئے کہ او غیر ترجمے والے دے نہ رکھو فرقا قانون کیونکہ مائتا فرق دس فرق رکھ فرق رکھنے بھی ہیں قرآن فرماندہ فرق دسنے بھی ہے فرق کرنے بھی ہے سارے میں ہر یہ فرق سڈے کو مٹ گئے نام دے ایمان نے کافر نے دشمن نے سارے فرق مچا دام خدا سچا خدا جھوٹا خدا دو نام ایک اچھا نے, نے, نے اپنے انہوں نے خدا نہیں رکھا رکھے کہ نہیں رکھا ہوں ایسا آخ نہیں وہی خدا او خدا او دی کروت کرو ہوں یہ فرق جدو ختم ہو جا سی ایمان ختم یہ فرق کر سو تو ایمان کائم رہا جی فرق گیا تو ایمان ہی گیا جوٹے تو سچے خدا اگر تصا نام شریک ہے شریق ہے خدا اصل رب ناسنا مابو اپنے بوتا نابو دسدا آخ نہیں ہوئی جی عبادت کر چڑھا ہے تو بابو ہوں ایمان پہچان جب تیکسو فرق ختم پہ آ رہے جھٹے سچے خدا دا فرق ختم پیا کر سال پتا لگ سکی اندر ایمان نہیں ت مٹئی بیٹھا یہ فرق تو رکھنا ٹھے تو سچے خدا دا نام ہر شہد کا ایک ہن مخلوق دیکھو شیطان ویچے جنات ویچن حیوانات ویچن سور ویچن سب کتوں ہر چیز اے مخلوق ہے مخلوق نبی ویچن رسول ویچن ملیح ویچن مسلمان ویچن کافر جاہل مرتد فرون نمرود اے ساری مخلوق ہے ہوں سب مخلوق فرق نہ کرو آخو ساری مخلوق برابر ہے تو فارق ختم ایمان ختم ایمان کا فرق رکھتا ہے کوفر مراد کوئی فرق نہیں رکھتا کوفر کو نہ انہوں ہلال حرام دا فرق نہ انہوں آداب بے ادبی دا فرق نہ غیرت بےغیر دا فرق نہ بے پردی دا فرق ان فرق رکھنا ہی نہیں فرق تو رکھنا اسلام اے فرق سدے کیچایا گئے نام دریے ہوں دیکھو تعلیم تو توخا ملاوٹ شروع ہو گئی فرق ختم ہوتا پیا ان رکھیا جی تعلیم اسکول نام اُن نام پہچان ہے آدم علیہ السلام تو اللہ تعالی نے کوئی چیز نہیں پوچھی ہر چیز کا آدم علیہ السلام دے علم پہچان کری ہے دجے نو جی فضیلا ہر چیز کا نا پوچھا گیا میرواز ہر چیز دی موجود تصویر روحانی تو آپ تو پوچھا گیا نہ تعارف ہے اصل لوگ کچھ نہیں سمجھتے نہ بڑا تعارف ہے انسان ایک آدم ہے یار میرا نام ہے غلام سدی آخو یار شیا کے نا سبھی یار میں گلام صدیق یا تو شیا نے ہوں شیا کا کی نام غلام صدیق ہو سکتا ہے ہوں تارف ہو گیا شیعہ کٹ گیا سب کٹ گیا غلام صدیق ہو گیا ہوں نام نے مزہ بھی ہے اکل ہر چیز فرق کرتا ہے اس نام نے فرق کرتا ہے صدیق، ہے نا سی ایک بند آشن رام اچھا یار کشن رام یہ نام واضح کشن رام کوئی وابی رکھ دیا کوئی رکھ دے نہ ہے، ہوں نہ ایک وڈا تارف لیکن ساڈے ادر وہ ایمان جو نہیں دیا پہچان نہیں رہی ہوں فرق اصا مٹا دس فرق رکھنے مٹ نہ رکھنے وہ اصا رکھ سکے ہوں فرق نہ رکھنا امیر گریب کا یہ فرق اص رکھ دار بندہ امیر ہے اس چیز آزادی کرو اے بندہ نا, اسلام آتا انکام کو منٹ ڈلہ ہے ہوں جی قرآن نو چھٹی بیٹھا ترآن آگے جینا تخوا تارت پاکی عمل اسلام دیا سب ترکا امیر نہیں امیر نیکنا ہے تو عمل امل نیک سیرا تو کردار نو ویک اسلام دکھ ل ایسے جڑے غریب ہیں وہ oh, اسلام کا دشمن ہے کئی ایسے امیر ہیں اسلام دوست ہوں سے فرق کرنا ہاں پیمانا رکھنا اسلامی اصا اپنی اکل آران آ ختم ہو گیا ہوں قرآن نے پیمانا دتا ہے ہوں اصا کوئی مولوی پیر اتنے آ کے ہار جانا ہے قرآن نے کی پیمانا دیتا ہے نوعا سلام تران بنان پیا کردا نوہ آ سلام کا واقعہ اس کا پتر بیٹے دا. قرآن فرماندہ لائے سمے نہ لے کے حال ہی بیان, ہو بیان دا ہو نہیں ہو رہا بیان تو ہو رہا ہُوا سوالے عمل نہ لائے نبی کا پتر عمل نہ لائے عقیدہ فاسے دبی پو کٹیا گیا تیرے حال ہی نہیں ہوں قرآن ہے نا ہوں ساڈا پیر کا پتر پیر دا پتر پیرر نبی پالمان نبی دا ہو کے نہ لے کا مال دی وجہ تبی واسطہ کٹتا پیا ہے. قرآن نے کٹ دتا تو, تو پیر, دا پیر نبی ود گیا نا پیر دا پتر نو پیر بڑی کھانا ہاں. یہ بے وقوفی دیکھو سارے فرق انہیں یہ سڈے اندر جہاں رکھنے ختم کرتے نہ رکھنے وہ اپنے جہ رکھ ختم پتر علم نہ پڑھے انو آلم آخو تو علم آخو نہ پیر دا پتر پیر مان سب hmm. اچھا آلم دا پتر نہ پڑھے علم تو وہ کیوں آلم نہیں ادھر ہو رہے ادھر ہو رہے ہوں اُنو آلم تھی پیر, دا پیر دا کا پتر پیر قدم نہیں چلیا اگر ان دا باپ صحیح ہے تو ادو ان تی چلیا تو پیر بھائی بیٹھا بیٹھے hmm. پھر بادا تو بادام آڈر پیر ہویا با تو باہ مالی تا پیر ہوا ہوں جد پیر منگو دا والد جہا ولی ملے باہ ملے متشر وہ بھی تو پیرو پیر دا پتر نسبت لگ گئے پیر دی. پیر امل او بھی پیر ہے. پھر بادام پیر با ملو فرق, فرق, فرق, فرق ختم ہو گئی فرق یہ سر پھر بحال کرنا ایک مچا فرق جیو حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ ہوں فرق مٹائیں پین امیر گریب کا ویکو یہ جی سواری اونٹ سواری سے جانے پین، اگو ماری آ گیا نوکر بادشاہ کسرا کسرا پیش ہوا آپ ہوں باری آ گیا نوکر ہاں تابا چار پڑنا ہوں بادشاہی نوکر بادشاہ دیکھو عمل سبحان اللہ عمل نہیں پہ جانا سوران نے جو کہہ دتا ہے میں ان عمل دریے پرکھنا تھی آخو ایمان لے ایسے تو میںڈ دئی نہیں مائ تش کردمائش بھی ہی حقیقی ماں آ ویکو اپنے آپ نو بادشاہ سمجھا ہے یا میری مخلوق میرا غلام میرا بندہ بن کے رہتا ہے یا میرے سامنے بھی بادشاہ ہے بادشاہ دا ہے میرے حکم کہ کی بادشاہ ہے؟ او او جناب جنا فاڑ کے خلیفہ امیر المومنین مار فرقے جاندے پہ نوکر الیفا کے مار پڑی ہوں متیا فرق نہ میری گریب ہوں جا فرق ہا وہ فرق سڈے کو گیا ہوں تص سپاہی نو ویخو سپاہی تحد بلا امیر امر تے میری شان صاحب تنانیا تکبر اندر اندر اتنی بھریا گئے تو آ سب تھی بادشاہ میں شیتان نے تکبر کرے شیتان دن کی فرق دیا تو بلیش کا براہ بن گیا تکبر کر کے بلیس کا بن گیا فرق ہوں تعلیم نام خدا دیکھو لیکن جی سچا اتنا آخ سو تو فرق ہو سکے خدا نام شریک خدا بھی کوڑے خدا شریک ہو گئے نام ہو گئے نہیں مابو خدا آخ نا قرآن پاکی مابوا نے باطل آخر گئے قرآن پاک باطل محبوبت کردہ جی عبادت کردہ جھوٹے کا لابس جھٹا مابو جی ترف مابو آخو تو فرق ہونا نہیں میاں جھوٹے کافرے بہت نسبت دیس پتا لگ سی یار وہ جھٹے سچا کوئی ہو جھٹا کوئی ہو اور ہر جھٹ سے سا سچ نو ملایا گیا ہوں سی تعلیم ہے انہوں نے نام تو یار ایک رانے سی بھی تعلیم ہے تو اندر بھی قانون قانون بھی تاریخ ہے, ہے تو مسلم تیسری قوم کر جدو قوما دو بڑے خر نظریے دو تالیما بھی دو آخ سو کہ نہ آخسو جل خدا اپنا دستی تیار کر لیا مطلب ہے تو, تو انہوں دا بھی خدا لیکن انڈی جیت کی وجہ نو اپنا دستی خدا تیار کر لیا حقیقی خدا نہیں منیا جد کی وجہ دوسری آسا کلان سب کچھ منی من بیٹھے وہ سڈے خدا نو نہیں پہ نا اپنا خدا بڑے اصا ان کی تعلیم نو ایک وہ فرق ختم ایمان پہچان دا فرق ایمان پہچان ایمان ہی بندے کو پہچان نہ ہوجیب گل ہے پھر استے ایمان د پہچان د فرق یہ تین چیزاں تسان ویخو پھر بندے نو تولو یار بندہ کس طرح ایمان ایمانسی پہچان آ جا سکتی پہچان اوسی فرق آ oh, oh, oh. تو سا کوئی چیز دنیا کا ویخو فرق تھو معلوم ہو جا ہے. انگریز نے جہی چیز بڑی ہے دیکھو فرق رکھے کہ نہیں رکھا ہوں یہ کار آئیں ہوں کوئی سزو کی ہے. کوئی جنابا کرولا ہے کوئی پجار ہوئے پراڈ ہوئے انہوں نے کیمت چرق ہے انہوں نے میار چرق ہے ان چل سارا جو خوج ہر چیز فرق ہے کہ نہیں ہوں سارے کار کیمت برابر ہے نام راجا جائے بنا چیزیں ان فرق رکھی بیٹھا ہے جڑے خدا بنا فرق ختم وہ فرق لانتی نے ختم کرتے اپنی چیزیں فرق رکھے جن خدا جیزا بل فرق وہ oh, oh, ختم دیکھو نبی بغیر نبی فرق ہے نبی بغیر نبی فرق ہے برابر کر دیں بابی آخ دن جی وہ بھی انسان انسان ہے آ گیا نا فرق ختم ہو رہا اس فرق نو کام رکھنا کہ نبی غیر نبی بڑا فرق ہے وہ اے فرق مٹا دتا گیا جی وہ ہی ساری طرح انسان ہیں بھائی مٹایا فرق نہیں مٹایا اس طرح تے ہر چیز اندر فرق مٹ مٹتے نظر آؤ سن ہوں اقل برابر نہیں عمل برابر نہیں تقوی برابر نہیں معرفت برابر نہیں لیکن مشورہ برابر ہے ایتھے فرق ہوں مٹان پی ہے فرق مٹ سو کا حکومت ہاکم بن جا جاسی اس فرق مٹان حاکم بن جا سکی مشورے مٹان حاکم کافر کانڈے کی فارق م جی فرق دے مومن دا شریف کے کمینے دا نیک دیر مند بےغیرت کا یار ہک مخیو ہوں ایک مشورے ختم تیوارے اتنے کنا کوفر مسلطے ایسا کچھ نہیں سمجھتا بھی ووٹ کو نہیں ووٹ دراب مشورہ خبیسا اکل برابر نہیں مشورہ کم ہوں اتنے آ کے اسلام نے فرق رکھے نمازی گیر نمازی چور غیر چور جانی غیر زانی اسلام نے نیک بد فرق رکھے ہوں کافر جڑے دیکھو سارے کافر بہت بت زانی شرابی سور کتا بلا حرام خان آئی فرق ہے ہی مان رکھ وہ سارے زنی جے اگر کافر رکھ دانی دا دور دا نہیں تو کافر سارے لگے انہیں کو حکومت مشورے سارا نظام کس طرح ادا میا ختم کیتا کرتا جاسلام نے میا رکھا بانی دن زانی, زانی اس واسطے ابراہیم سلام کو اللہ تعالی نے فرمایا ابراہیم سلام نے فرمایا کالا و من آتی میری اولاد نہیں پہنچتا السلام تیری اولاد پتہ نہیں ابو جہل ہے میرا آہد وہ ظالمے کو نہیں پہنچ سکتا تیری اولاد نے گئی کھڑی ہے فرق میٹے یہ فرق نہ مٹدا تو تڈے آکے میں بن سب قرآن فرما نہیں ظالم نہیں بن سکتا ظالم تکمران کی کچھ نہیں سمجھا انگریز نے ایوی اپنا ووٹاں نال اس حکومت اس واسطے لما سر فرمین خدشای کو پہنایا ہے جمہوری لباس یہ ہے، بادشاہ وہ کر سی ہوں یہ ویک لو کس دن کے بے وقوف پوچھ لو بھی کمینے زیادن یا نیک جواب کیا ملتی ہوں <تصفح> <تصفح> کافر نو پتہ چل گئے دیکھو جڑا لاہ یا بے اخا لے ان پتا چل گئے کہ یار کمینے چوکھے کافر چوکھے بدماش لوگ چوکھے گیر نمازی غیر زانی تھوڑے زانی زیادن शराबी कबाबी जिन्ने कमीने लोग ज्यादा ओन पता चल गये इस गल का दा। इस वास्ते हर बंद का वोट रख दता बदू कमीने ज्यादा तो हूं हकूमत जद कमीने को तो, तो हकूमत मेरी राधश शाही को पहना है जमहूरी लिबास ووٹ اس کیو رکھے نا اپنی حکومت واسطے جمہوریت حق مشورے کا سان پڑھایا حق دتا ووٹ کا اصل حقیقت چھپی کی پی کہ کافر دی حکومت وہ اپنی حکومت نو چھپا لیا کیوں کہ اگر وہ ووٹر مشورے کا میار رکھدہ تو پھر وہ خود نہ آ نہ جمع اور شراب بھی کافر سارے نانی جو برائیں کافر سارے اگر وہ کوئی گل نو میار بنا لیندے تو کافر تو لگا جاندہ جا اپنے شناختی کارڈ نو میار بنایا دیکھو اپنے چیزیں نو رکھا ہوا ہوں نماز نہیں پڑتا مشورہ ووٹ دے سا hmm. شناختی کارڈ نہیں پھر ووٹ نہیں hmm. پھر کتنے گئی جمہوریت موت لانتی آ گئی پھر پھر جمہوریت کتنے گئی hmm. تری جمہریت نو آخنا ہے ہر بندہ مشورہ دے سک دے. لیکن مشرو تناختی کارڈ نہ تیر قانون ہوں جمہوریت کتنے رہ گئی تگان نو پاگل بنایا لانتی ہوں پھر شناختی کارڈ کا محتاج ہو گیا شناختی کارڈ نماز نہیں روزہ نہیں جکات نہیں مان نہیں کوئی چیز نہیں ووٹ حکومت بنا کو ایمان کہانی اسلام نہیں، نماز قنی روزہ نہیں، نیکی نہیں، ہر بدی بے ہوں انہیں جڑا ووٹ رکھے اس واسطے رکھے کہ میری حکومت اس بننی جی میں تمیز میں اسلام نے تمیز کی فرق رکھا ہے کمینے شریف کے مشورے دے ہوں میں یہ رکھدا تو میری حکومت گئی کمینہ ووٹ دا کا رکھے بے اقبالفا خود شاہی کو وہ اپنی بادشاہ جمہوری لباس پوا دیتے حقیقت کچھ ہے نہیں ہوں سڈے کو فرق مشورے آ مٹ گیا شریف کمینے کا مشورہ کی ہو گیا برابر ہوں اللہ تعالی نے یہ فرق رکھنے کے نہیں رکھے یار اللہ ترمان ضالم کو ہاتھ میرا نہیں پہنچ سکتا معلوم کیا نہ مشورہ لو نہ سٹ سال ہو گئے مشورہ دے کہ قانون ایک د اسلام د یا کو اسلام دا قانون اگر مشورہ پھر جناب اج جی. کوئی آ بچے سی مشورہ دا مرنا تو سارے ختم ہے مشورے کابل بھی نہیں ہوں اسلامی انتخاب کٹ کے دو نظریے دو تعلیم دو قانون جو دو انتخاب نو ختم کر کے اپنے تریقے کیوں اپنی حکومت واسطے جی یہ طریقہ نہ لیا تو حاکم کیسے بنتا ساکم کنتا دس طریقہ کوئی تصا کمی کی چن دے ہوں اُنہیں ویخ لیا بھی کمی نے جدو کمی نی حکومت آنی ہے تو کافر کمی نہ شہد بھی ایک جڑے کام کمی نہ کرد کافر کرد کافر کام کردہ کمی نہ کردو اس واسطے انہیں ہوں اے فرق مٹایا کہ شریف کمینے کا فرق ختم تو تا قرآن دیکھو ہر شہر فرق رکھد فرشتے فارکے ہے چار فرشتے کتاب مح… ایک سو چار کتاب ایک سو <energetic descriptive> چار کتاب مح… باقی صحیح ان فرق فارکے ہر ہے رابطی لیکن یہ قرآن امر کتاب ہے سارے کتاب کتاب ہے ہر دسو کتاب اللہ اندر فرق نکل آئے کہ اللہ کی کلام پچھلیا کتاباں وہ کیا خدا کلام نہیں ای کی ہے اور کتاب اللہ اللہ کے اندر فرق اللہ کے فرشتے فرق اللہ کے دے اندر فرق دل کر نبادہ نہ باہر رسول رکھے کی معرفت اندر درجات تعینات درجات اللہ کی مارفات سارے برابر نہیں ہو سکتے ان کی ذات فرق لازمی ہوگا تمام بیا رسول سردار کون ہوں ایک ووٹو کی پہ کرانا سان پتہ ہی نہیں یار ووٹ پہ دیں گے امانت کوں گی بے وقوف یہ عجیب امانت قرآن ہی تو امانت ہے نا مم. مانا کو قرآن ہی دا امانت ہے نا ہوں امانتا قرآن دستا ہے یا امانتا دماغ دستا قرآن آدھا امانات, آل اے. امانات او لے کے امانت ہوں استنجا نہیں کرتا قرآن امانت ہے جہاں استنجا نہیں کی بھی امانت ہے ہاتھ کڑاؤ گے کیوں امانت ہر کسی دے دی دیفت. کیوںکہ دے ظاہری پلیز ایک کلبی پلیز کلب کالب رو جس میں کالب دل نہ ایک حقیقت جوہر ہوں ویکو جہا غہری جماعت ہوا ہے وہ قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکتا دل جما پہ نال، گرئی نال گنا ظالم قرآن کی تمانت کیا دینا یہ قرآن امانت قرآن کین کڑا رہا ہے نو، نواز گنجے جنہوں نے اس ڈنگے